فنسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضانين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبار بطاعتك أقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابنا اللهم مقلب القلوب سبِّث قلوبنا على دينك اللهم مسرِّف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موت في بلد غسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم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 اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذبرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله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 سون اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے رب العالمین کا بے حد احسان ہے اسی کا فضل ہے اور اسی کا کرم ہے کہ اس مبارک محفل میں ہم جمع ہیں جس کا عنوان ہی یہ ہے محفل برائے غیبی امداد اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیبی امداد فرمائے اور اس محفل میں معاشرتی برائیوں سے نجات کے لیے ہم جو کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے آج جس موضوع کو سماعت کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں یہ انتہائی اہم ترین عنوان ہے پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک قرآنی عمل قرآن مجید فرقان حمید وہ روشن اور منور کتاب ہے کہ جس نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتا دیا کہ تباہی کے راستے سے نجات کی راہ کیا ہے پریشانیوں سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے لیکن جہاں قرآن مجید فقان حمید ہمیں پریشانیوں سے نجات کا راستہ بیان کرتا ہے وہاں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں جیسا کہ سورہ شورا آیت نمبر تیس میں ہے وَمَا مصیبت فبما اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے و یافو ان کثیر اور بہت سے معاملات میں تو درگزر کیا جاتا ہے وہ بہت سے معاملات میں درگزر فرماتا ہے تو جو پریشانیاں جو مصیبتیں ہمیں پہنچتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں لیکن یہ فضل ہے اور یہ رحمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی بلا آتی ہے تو اس کا سبب تو عام طور پر اس کے گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ مصیبت کافروں پر آئے تو اللہ کا عذاب ہوتی ہے لیکن جب مسلمانوں پر آئے تو اس مصیبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اگر نیک لوگوں پر یہ پریشانیاں آئے تو یہ ان کے درجات کی بلندی کی لیاتی آتی ہیں تو اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جو پریشانیاں جو مصیبتیں جو آفتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں سر نحل آیت نمبر سو بارہ میں اشاد ہے وہ درب اللہ مثلاََ قریطن اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کانت آمینہ وہ بستی امن سے تھی اس میں بڑا امن و امان تھا متمئنہ اور وہاں کے رہنے والے بڑے مطمئن تھے تی ہا رسکوہا ردم من کل مکان اس بستی کی روزی یعنی بستی والوں کی روزی ہر طرف سے بلا روک ٹوک پہنچتی تھی فقہ فرت بھی ان پھر وہ جو بستی والے تھے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فاد لباس الجوی وی تو اللہ نے اس بستی کے رہنے والوں پر بھوک کا لباس انہیں پہنا دیا اور خوف کا لباس انہیں دے دیا بما کانو یسنع اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے عشایت کریما سے بھی واضح معلوم ہوا کہ جب شہر کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی مسلسل ناشکری کرتے ہیں تو پھر دو لباس انہیں پہنا دیے جاتے ہیں ایک بھوک کا لباس ہے دوسرا خوف کا لباس ہے سورہ آراف آیت نمبر نائنٹی سکس میں ارشاد ہے ولو انہ لمنو و تقو اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے لفتہ علیہم برکاتِم من سما اول تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کو نازل فرماتے ان پر برکتیں کھول دیتے ن پیارے بھائیوں حضرت امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر اس گناہ کی نحوست کے لیے تیار رہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا اثر نہ ہو جس کی تاثیر نہ ہو جو چیز ہم کھاتے ہیں جو چیز ہم ہم پیتے ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں روشنی اپنا اثر رکھتی ہے گرمی سردی کے اپنے اثرات ہیں تو آپ نے فرمایا گناہ کے بھی اثرات ہیں اور گناہ کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ دل پر ہوتا ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ہلکا سا ایک کالا نکتا لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے لیکن توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا رہے تو نکتے لگتے رہتے ہیں دل کالا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور اسی کو قرآن مجید فوقان حمید نے زنگ سے قرار دیا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے پیارا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دل کے متعلق جو ہمیں تعلیمات دیں وہ یہ کہ پھر ایسا دل نحوستوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس دل پر بسا اوقات نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا تو حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر گناہ کرے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں گناہ کی نوست سے بچ جاؤں گا یا وہ یہ سمجھتا ہے تو اس کی نادانی ہے گناہ کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے اور گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے جو ظاہری اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ یہ کہ کسی نہ کسی قسم کے انسان ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے لیکن چونکہ ہماری توجہ اس طرف ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کیونکہ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں مگر وہ گناہ گناہ کبیرہ ہیں مثلاً آپ مجھے بتائیے صبح سے لے کر رات تک ہم اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جھوٹ نکال لیتے ہیں کتنے مسلمانوں کی غیبت کر لیتے ہیں کتنے مسلمانوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں کتنے مسلمانوں کا دل ہم توڑ دیتے ہیں تو یہ بھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں جب ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن مجید فوقان حمید کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ گناہ کر کے ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد گنا بھری زندگی گزار کر اگر کوئی یہ دعوی کرتا ہے کہ میں سکون سے ہوں چین سے ہوں مجھے راحتیں ملی ہوئی ہیں اس کی دو اس بارے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو ایک بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ لوگوں کے مذاق سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اس کا تماشا نہ بن جائے اس لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے سکون کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے سکون کس کو کہتے ہیں وہ لذتیں اس نے پائی نہیں ہے وہ سکون کس چیز کو سمجھا ہے وہ سکون اس چیز کو سمجھا ہے وہ سمجھا ہے کہ میرا بنگلہ ہو اور علیشان بیڈ ہو اور میں اس علی شان بیڈ روم میں جا کر لیٹ جاؤں تو مجھے سکون مل جائے گا حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ دولت سے یہ چیزیں تو خریدی جا سکتی ہیں لیکن سکون والی نیند جو ہے وہ دولت سے نہیں خریدی جا سکتی وہ اس چیز کو سکون سمجھا ہے لیکن ہم نے سکون کس کو سمجھا اب دیکھیں ایک مثال ہے کہ ایک شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور مختصر الفاظ میں مینا عرفات مضدلفوں میں کتنی تکلیفیں وہ برداشت کرتا ہے اس کے لیے سونے کی مسائل ہیں اس کے لیے وزو کی مسائل ہیں لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد آپ اس حاجی سے پوچھیے کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے بنگلے میں اپنے فلیٹ میں اپنے بیڈ روم میں نیند میں وہ سکون پایا کہ جو مزدلیفہ کے روڈ پر سونے میں آپ کو سکون ملا تو ہر کوئی کہے گا کہ بات یہ ہے کہ وہاں جو سکون ملا زندگی میں کبھی سکون نہیں پائے اب آپ بتائیے کہ بظاہر اس کے لیے سردی کا موسم ہے اوپر کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہے اور اس کے جسم پر جو احرام ہے اس احرام پر سویٹر بھی نہیں پہنا جا سکتا اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے اور وہ مزطلیف میں رات گزار رہا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری رات ہے وہ یادگار رات ہے ایسا سکون زندگی میں مجھے کبھی نہیں ملا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ سکون ظاہری راحتوں کا نام نہیں ہے سکون من جانب اللہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کی فرماورداری میں ہوتا ہے اللہ اسے سکونتا فرماتا ہے اللہ و ذکر اللہ کے تتم سن لو دنوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے تو ہم سمجھ گئے قرآن مجید فوقان حمید نے واضح طور پر ہمیں بیان کیا ہے گناہ کر کے ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اے اللہ تو ہماری آنکھیں کھول دے اے اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے اور ہمیں معرفت عطا فرما جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں خصوصا حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ نے لکھا آپ نے فرمایا اگر آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں اور نگاہیں روشن ہو جائیں تو آپ نے فرمایا گناہ کے اندر اتنی گندگی ہے کہ اگر کسی کی طرف آپ دیکھیں تو پورے شہر کی غلازت اگر کہیں جمع ہو اور اس غلازت سے شدید بدبو آ رہی ہو اور کوئی کہے اس غلازت کے اندر تو غوطہ لگا دے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس غلازت میں غوطہ لگانا اور چھلانگ لگانا کتنا اس کے ناپسند ہے اگر آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تو گناہ اتنے غلیظ ہیں اس سے زیادہ وہ گندے ہیں اتنی اسے گن آئے کہ پھر انسان کبھی گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ گناہ کر کر کے دل پر ایسے غفلت کے پردے پڑے کہ گناہوں میں انسان لذت محسوس کرتا ہے اور عبادت سے وہ دور بھاگتا ہے تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اے مالک ہم نے گناہ کر, کر کے اپنے آپ کو برباد تو کیا ہے اور پریشانیوں کا ہم شکار ہوئے ہیں اے کریم پرور تو کرم فرما ہماری آ دل کی آنکھیں کھل جائیں اور ہمیں گناوں سے شدید نفرت پیدا ہو جائے شدید گن ہو اور نیکیوں میں ہمیں لذت نصیب ہو اگر ہم اپنے گناہوں کے جو معمولات ہیں یعنی وہ گناہوں کی فہرست جس کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اگر اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور موت آ گئی تو ہمارا ہوگا کیا ہم کل بروز قیامت رب کو کیا جواب دیں گے ہم کل بروز قیامت اپنا گندا ناما امال کیسے پڑھ کر سنائیں گے تو اس وقت ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کاش یہ آنکھیں ہماری کھل جائیں تو برے امال کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے پریشانیوں کا ہم شکار ہیں مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں اس لمبی فہرست میں جو گنا سر فہرست ہے ان گناوں میں ایک گنا ہے حرام کمانا حرام کھانا حلال اور حرام کی فکر دل سے نکال دینا اور یہ سوچ کہ بس مال کمانا ہے حلال ملے حرام ملے شرعی مسائل کیا ہیں اس کی طرف سے بالکل توجہ جب ہٹ گئی تو اس ایک چیز نے ہمیں انتہائی تباہی کی طرف مائل کر دیا اب سوچیں کہ جب کوئی شخص ایک لکما حرام کا کھا لے تو چالیس دن تک اس کا دل نور سے معروم ہو جاتا ہے حرام تو حرام ہے اگر بے خیالی میں کوئی شبے کا مال بھی انسان کھا لے تو دل جو ہے وہ عبادت کی لذت سے معروم ہو جاتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کھجورے لے رہے تھے تو آپ نے جو کھجور خریدیں تھیں اس میں سے ایک کھجور گر گئی دوبارہ آپ کا خیال تھا کہ میری جو کھجورے گری ہیں اتنی گری ہیں مثلاً آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میری چار کھجوریں گری ہیں لیکن وہ گری تھیں تین تو غلطی میں ایک کھجور آپ نے زیادہ اٹھا لی وہ کھجور آپ نے کھا لی آپ کی توجہ نہ تھی آپ عبادت کی لذت سے معروم ہو گئے اب یہ اللہ والے جو تھے یہ اس لذت کو محسوس کرتے تھے اب جب معروم ہو گئے تو پریشان ہو گئے یہاں تک کہ بسرا سے چلے پریشانی کے عالم میں فلسطین پہنچے بیت المقدس پہنچے اور وہاں جا کر یعنی یہ پورے سفر کے اندر پریشان رہے کہ کیا ہوا چالیس دن گزر گئے ہیں لیکن مجھے عبادت کی لذت نہیں مل رہی آپ اس وقت پریشانی کے عالم میں مسجد اکثر میں بیٹھے تھے کہ ایک اللہ کے ولی آئے صاحب کش ان کے عقیدت مند ان کے ساتھ تھے وہ جب بیٹھ گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے کہا کہ حضرت آج کی رات بڑی اچھی رات ہے کہ اس وقت مسجد اقسہ میں ہم تنہا ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے ہم اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ صاحب کش جو بزرگ تھے وہ کہنے لگی کہ نہیں ایک شخص ہمارے درمیان موجود ہے جو چالیس دنوں سے عبادت کی لذت سے ماروں ہے تو حضرت ابراہیم بن اعظم گئے اور کہا کہ میں ہوں جب آپ میرا مرض جانتے ہیں تو اس کا علاج بھی جانتے ہوں گے مجھے بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہوا تھا اب حضرت ابراہیم بن اعظم مسجد افسا میں بیٹھے ہیں بیت المقدس میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کر تصویر گھما لیتے توبہ استغفار کر لیتے لیکن وہ جانتے تھے کہ جب تک حقدار کو حق نہ دیا جائے گا اور اس سے معافی نہ مانگی جائے گی اس وقت تک مجھے روحانیت نہیں مل سکتی تو بیت المقدس آپ نے چھوڑا مسجد اقسا چھوڑی اور وہاں سے چلے اور بسرا پہنچے اور اس خجور والے کے پاس گئے پر آپ نے کہا کہ بے خیالی میں ایک خجور میں نے کھالی تھی وہ میری نہیں تھی کھجور لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے آپ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے مجھے معاف کیا اللہ نے مجھے وہ روحانیت پھر عطا فرما دیا اب مجھے بتائیے کہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حلال کمانے کا, کا طریقہ کیا ہے کون سی چیزیں حرام ہیں حلال حرام کی ہمیں تمیز ہی نہیں تو اب آپ بتائیے کہ ہمیں عبادت میں لذت کہاں سے نصیب ہوگی ہمیں خوف خدا سے رونا کیسے نصیب ہوگا اس کے رسول میں تڑپنا کیسے نصیب ہوگا اور جس اولاد کو ہم حرام اگر کھلائیں گے اب بتائیے یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی اب بتائیے وہ درخت کہ جس کے اندر زہریلا پانی ڈالا جائے زہریلے کیمیکل ڈالے جائیں کیا وہ درخت کیا پھل دے سکتا ہے وہ تو سڑ جائے گا تو جس اولاد کو ہم وہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ جو کھانا سڑا ہوا ہے کن آلود ہے اور وہ زہر آلود ہے کیونکہ حرام کا ایک لکما یہ سب سے بڑا زہر ہے اب آپ بتائیے وہ اولاد ہماری فرموردار کیسے ہوگی اس کے دل میں نمازوں کی محبت کیسے پیدا ہوگی عقید جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم اشاد فرمایا ان اللہ طیب بے شک اللہ تعالی پاک ہے لا یقبل اللہ طیبا وہ صرف پاک ہی کو قبول فرماتا ہے وہ ان اللہ امر المنینا بما امر برسلین بے شک اللہ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم اس نے مومنوں کو دیا بقال تو اللہ نے فرمایا یا ایوہر الرسل اے رسول کلو اے رسولوں تم کھاؤ من تو پاکیزہ حلال چیزوں میں سے وہلو صالحا اور اچھے اعمال کرو بقال تعالیٰ پر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہر لدین آمنوں اے ایمان والوں کلوم من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں حلال پاک روزی دی اس میں سے کھاؤ تم ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ وہ سفر کی حالت میں ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اس کے جسم پر مٹی ہی مٹی ہے اور وہ غریب الوطنی میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی مگر اس کا حال یہ کہ اس کی پیٹ میں حرام ہے اس کی جسم پر حرام ہے اس کے جسم پر حرام ہے سجا بال ضالق اس حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ہم یہ فکر کرتے کہ جو لکما جو روزی کا ذرہ ہم حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے سب سے بڑی یہ فکر ہوتی اور ہم اپنے گھروں میں یہ سوچ دیتے کہ ہم بھوکے رہیں گے تو بھوکے رہنے کو تیار ہیں ہم بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو کبھی حرام تو حرام شبے والی چیز بھی نہیں کھلائیں گے لیکن ہوا کیا دنیا کی محبت اس قدر عام ہو گئی کہ بس ہمیں ایک ہی فکر ہو گئی مال مل جائے ایک شخص وہ حج کے لیے جا رہا ہے بار بار عمری کے لیے جا رہا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے کہ ایسے حج اور ایسے عمری کیسے قبول ہوں گے کہ میں کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہوں میں فراڈ کر رہا ہوں میں سود کا لینا دینا کر رہا ہوں میں رشوت بغیر شرعی اجازت کے جو ہے مطلب لے رہا ہوں دے رہا ہوں میں جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر جو ہے دو نمبری ہے اب بتائیے اس سے بہتر تو وہ خوش نصیب ہے جو غریب ہے حلال کماتا ہے اور پھر کسی حاجی کو دیکھتا ہے تو تڑپتا ہے کسی عمرے کو جانے والے کو دیکھتا ہے تو تڑپتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس تڑپ پر اسے کئی حج کا اور کئی عمروں کا ثواب مل جاتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ حلال کھا رہا یا حرام اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا جو وہ مال لے رہا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے آج وہ وقت آ گیا کہ انسان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ مال جو مجھے مل رہا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا حلال واضح ہے حرام واضح ہے حلال اور جو حرام ہے اس کے درمیان شبہات ہیں شبے کی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا حرام سے تو بچو شبے سے بھی بچو پمن تقو اشب ہاتھ اس تبرآلی جو کوئی شبے کے مال سے بھی بچے گا تو وہ اپنی عزت بھی بچا لے گا اور اپنا دین بھی بچا لے گا من وقاف شبوہات اور جو شبہ میں واقع ہوگا یعنی وہ کہے گا کہ جناب یہ جو مال ہے اس کا حرام ہونا واضح نہیں ہے شبہ ضرور ہے تو میں شبہ کا مال لے لیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ حرام سے تو بچ رہا ہے لیکن شبہ میں مبتلا ہو رہا ہے وقاف الحرام تو ضرور حرام میں بھی مبتلا ہوگا اب آپ بتائیے کہ آج شبے کے مال سے کون بچتا ہے آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مولانا دیکھیں حالات بڑے خراب ہے اور ان حالات کے اندر انشورنس کرانا بہت ضروری ہے لہذا ہمیں علماء حرام تو کہتے ہیں لیکن ان مولویوں کو کیا سمجھ پڑے حالات کیسے گزر رہے ہیں لہذا جو ہے ہم مجبور ہیں وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے تو شبے سے بھی بچنے کا حکم دیا اور انشورنس کرانا تو واضح حرام ہے جس کو ہمارے فقہ نے حرام قرار دیا لیکن وہ کیوں کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے جب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے انشورنس کروا لی تو میں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اس واقعے سے سمجھیے کہ یہ انشورنس جو کہ شرعی طور پر کرانا حرام ہے اس کو کرانے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ حضرت مولانا روم علیہ رحما فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں آپ نے فرمایا کہ تو نہ سیکھ تجھے نقصان ہوگا جب اس نے بہت زد کی تو آپ نے اسے سکھا دیا وہ دستخان پہ بیٹھا تھا اور جب اس نے کھانا کھا لیا تو دستخان کو جھاڑا گیا روٹی کا ٹکڑا گرا تو روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کتے نے اٹھا لیا تو مرغے نے کہا کہ تیری غذا جو ہے وہ بوٹی ہے گوشت ہے میں روٹی کھاتا ہوں تو مجھے کھانے دے تو اس نے کہا کتے نے کہ ہاں میں روٹی تو کھانے کا عادی نہیں ہوں لیکن میں بھوکا ہوں تو مرغے نے کہا کہ آج شام کو مالک کا گھوڑا وہ مر جائے گا تو اس کا گوشت کھا لینا اس نے یہ باتیں سن لی تو دل میں کہنے لگا کہ علیہ سلام تو کہتے تھے کہ جانور کی بولیاں سیکھنے سے تجھے نقصان ہوگا مجھے تو فائدہ ہوا اس نے کیا, کیا کہ شام سے پہلے پہلے اپنا گھوڑا بیچ دیا اور اپنے اوپر آئی ہوئی بلا جو ہے اس طریقے سے اس نے ٹالی اب ہوا یہ کہ جو خریدار تھا اس کو تو نہیں پتا تھا کیونکہ گھوڑا بالکل تندرست تھا شام ہوئی تو خود بخود وہ مر گیا تو اب اس کا نقصان دوسرے کے اوپر ٹل گیا دوسرا دن ہوا تو پھر روٹی کا ٹکڑا جو ہے اسے کتے نے اٹھایا تو مرغا اس سے کہنے لگا کہ دیکھ مجھے بڑی بھوک لگی ہے مجھے دے دے اس نے کہا آج تو نہیں دوں گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے کہا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا لیکن مجھے تو گھوڑا مرا ہوا نظر نہیں آیا تو مرغے نے کہا بات یہ ہے کہ مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا اب آج اس کا بیل مر جائے گا تو اس کی بوٹیاں کھا لینا تو شام ہونے سے پہلے پہلے اس نے بیل بھی بیچ دیا اب کیا ہوا دوسرے دن پھر مرغے اور کتے کے درمیان جو کلام ہوا تو مرغے سے وہ کتا کہنے لگا تو ہر دفعہ جھوٹ بولتا ہے مرغے نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا بلا آئی تھی مالک کے مال پر اور بلا آئی تھی اس کے گھوڑے پر اس نے یہ بلا دوسرے کے اوپر ڈالی تو بلا بیل پر آ گئی اس نے یہ بلا دوسرے اوپر ڈالی اب بلا اس کے اوپر آ گئی اب یہ آج خود مر جائے گا تو یہ بھگا بھاگا حضرت موس علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو توبہ کر اور موت کی تیاری کر تو حضرت مولانا روم علیہ رحمان یہ واقعہ لکھ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مالی نقصان ہوتا ہے اس مالی نقصان کی برکت سے ہم جانی نقصان سے بچ جاتے ہیں اب آپ بتائیے کہ ایک تو انشورنس کرانا حرام دوسرا یہ کہ انشورنس کرانے سے آپ سمجھیں کہ ہمارا جو وہ تھا مالی نقصان اس مالی نقصان کو ہم نے ڈالا دوسرے کے اوپر تو یہ تو مشہور بات ہے کہ جب کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے اور رب جو ہے فضل فرماتا ہے وہ چھوٹے نقصان میں ٹل جاتا ہے تو ہمیں کیوں ایسی حرکتیں کرنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں مجھے ایک بھائی نے کہا کہ میری فیکٹری کا ہر چیز جو تھی ہر چیز وہ انشورنس تھی مال بھی انشورنس فیکٹری کا سامان بھی انشورنس گاڑیاں بھی انشورنس لیکن کہا جب سے میں نے انشورنس کروائی ایسی ایسی پریشانی آتی کہ انشورنس میں جا کر آپ کلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کلیم کے اصول ہوتے ہیں انہوں نے کہا میں نے یہ کیا کہ انشورنس ختم کروا دیا کہتے ہیں کئی سال گزر گئے الحمد مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر نقصان سے محفوظ رکھا ہے تو فرمایا عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص شبوں میں پڑ جاتا ہے شبے والی چیز میں پڑتا ہے تو وہ حرام میں ضرور پڑتا ہے تو ہمیں شبے والی چیز سے بچنا ہے پہلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو یعنی وہ چیز کہ ہمارے جید علماء ہمارے جید فوقا جس کاروبار کو حرام کہہ رہے ہیں اب اگر چند حلال کہنے والے مل جائیں تو آپ مجھے بتائیے شک تو پڑ گیا کہ نہیں اب یہ موجودہ دور کی جو ہماری سوچ ہے کہ شیطان کا جو وار ہے نا وہ شیطان کا وار بڑے عجیب انداز سے ہوتا ہے شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں چار مولویوں سے پوچھ لیتا ہوں ہم ایک کے پاس گئے دوسرے کے پاس گئے تیسرے کے پاس گئے تینوں نے کہا یہ حرام ہے اور ایک نے کہہ دیا جی یہ جائز ہے ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہے ہمیں یہ سود لگ رہا ہے ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہے لیکن ہم جان چھڑانے کے لیے یہ کرتے ہیں کل بروز قیامت ہم اس مولوی کو پکڑیں گے لہذا اسی کے اوپر رکھ کر چلو یہ کر لیتے ہیں لیکن آپ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ تیرا دل جو ہے وہ فتویٰ دینے والا ہے تو ہم اپنے دل کو تو مطمئن کریں پہلے جب کوئی ہمیں کسی چیز میں شبہ ختم ہو جائے اور اس چیز میں شبہ باقی نہ رہے تو پھر وہ کام کریں اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ چلیں اب اسلامک بینکنگ نکل آئی نام بھی اسلامی ہے پھر بینکنگ بھی ہے چلے حالات بھی ایسے عجیب و غریب ہیں تو پیسے رکھ دیتے ہیں ملتا رہے گا نفع لیکن ہمارے جوئی اس اسلامی بینکنگ کو حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا نظام سود سے پاک نہیں ہے کیونکہ اسلام کا ایک جو قاعدہ اور اصول ہے وہ قاعدہ اصول یہ ہے کہ اسلام مکمل پاک ہے ذرہ برابر بھی ناپاک اس میں مل جائے تو اسلام اس کو پورے کے پورے کو ناپاک قرار دیتا ہے ان مثال کے طور پر ایک بہت بڑا مٹکا ہے اور وہ مٹکا دودھ سے جو بھرا ہوا ہے اب اب بتائیے آپ کہیں کہ ماشاءاللہ اللہ مٹکے کے اندر پورا دودھ ہی دودھ ہے صرف ایک کترا پیشاب کا گر گیا آپ بتائیے اسلام کیا کہے گا پورا مٹکا ناپاک ہے ہمیں ایسے دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ جو اسلامک بینکنگ ہے ہمارے جید علماء اس کے مخالف ہیں اور وہ فکاہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل اسلامک نہیں اور جب تک یہ مکمل اسلامک نہ ہو سود کی یا کسی اور حرام چیز کی ذرا سی آمیزش ہو تو وہ کسی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا خود ضمیر مطمئن نہیں ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے مگر پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب کیا کریں مجبوری ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو زبردستی منا لیتے ہیں ہمارے نور حمزہ میں ایک بھائی انٹرویو دینے کے لیے آئے اور یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں وہ ایم بی اے کیے ہوئے تھے اور دنیاوی تعلیم کے لیے وہ ٹیچر کے طور پر جاب کے لیے آئے تھے تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ میرے والد بینک کے بڑے خلاف تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ خبردار کبھی بینک میں نوکری مت کرنا اس کا پورا نظام جو ہے سودی ہے اس سے دور رہنا تو مجھے اگر کوئی بھی جاب آتی بینک کی تو میں اس سے دور بھاگتا اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمارے ایک عزیز ہیں انکل ہیں وہ مجھے سمجھانے کے لیے ایک ہوٹل میں لے گئے اور مجھے کھانا کھلایا اور بڑے پیار محبت سے انہوں نے مجھے سمجھایا اتنی سختی نہیں ہوتی اب دیکھو اسلامک بینکنگ بھی آ گئی ہے ہمارے بعض علماء اس کو درست بھی کہہ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس میں جاب کر لیں اور میں آپ کو آفر دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں جاب لیس ہوں میرے پاس جاب نہیں ہے لیکن میں ایم بی اے کیا ہوا ہوں اور اسلامی بینکنگ کے پورے نظام کو میں جانتا ہوں میرا ضمیر اس نظام سے مطمئن نہیں ہے مجھے اس میں اور دوسری سعودی بینکوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا جب میرا دل ہی مطمئن نہیں ہے تو میں کیسے نوکری کروں تو کہا کہ میں اتنے عرصے سے بے روزگار رہا لیکن اس کے باوجود جو ہے میں نے وہ جاب جو ہے قبول نہیں کی خیر وہ وہاں نور حمزہ کے انٹرویو میں تو پاس نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری ملے یا نہ ملے میں اپنے والد صاحب کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا جب میرا ضمیر ہی مطمئن نہیں ہے تو میں ایسی جگہ جاب کیسے کروں ایسے لوگ ہیں دن سے دنیا قائم ہے پتروں کیا رہے بھائیوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں جو یہ گنا ہے حرام میں مبتلا ہونا اور حرام کمانا اس گناہ سے جو بچنے کی صورت ہے وہ ایک ہی ہے آپ اس گنا سے بچ سکتے ہیں میں اس گناہ سے بچ سکتا ہوں وہ یہی صورت ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور ہم اس حدیث کو سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا مخلوق کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے ساری مخلوق کی روزی پیدا فرما دی تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہماری ساری روزی پیدا کر دی گئی یعنی اس کا فیصلہ کر دیا گیا اور حضرت امام غزالی علیہ ر... یعنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ روزی سے صرف وہ لقمہ ہے جو آپ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں آپ نے فرمایا سواری مکان روپے پیسے ہر چیز یہ روزی میں ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے ساری زندگی تو اگر حرام کماتا رہے پھر بھی اپنے نصیب میں لکھے ہوئے سے ایک روپیہ زائد نہیں کما سکتا اور ساری زندگی تو اگر حرام سے بچتا رہے تو جو لکھا ہوا ہے جب تک ملے گا نہیں تجھے موت نہیں آئے گی جب یہ بات ہے اور جب ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کہہ دے انشاءاللہ اللہ ہم حرام سے بچیں گے قرآن مجید فقان حمید اشاد فرماتا ہے مم یت تقلّ یا جان لہو مخرجا جو کوئی اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دے گا یا جان لہو مخرجا مخرجا کا معنی ہے نکلنے کی جگہ تو ہر مشکل سے نکلنے کی جگہ اللہ تعالی اسے عطا کرے گا وہ یار لا اللہ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہ میں توکل حسب اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے ان اللہ بال و امری بے شک اللہ اپنا کام ضرور پورا فرمائے گا قد جعل اللہ کل شعین قدرہ بے شک اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے ایک واقعہ یادگار رمضان میں ہم سن چکے ہیں لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب بھی ہم یہ واقعہ سنتے تھے تو اس واقعہ میں بڑی روحانیت ہے اور جب بھی سناتے ہیں اس میں بڑی کشش ہے اور الحمد کتنے بھائیوں نے یہ واقعہ سن کر حرام سے توبہ کی ہے واقعی اس طرح ہے جب ہم لاہور حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے تو ایک مسجد تھی اور ابھی بھی ہے مسجد بھاٹی گیٹ میں اس مسجد کے بنانے والے جو حاجی صاحب تھے بڑے عشق رسول تھے تو وہاں اکثر نماز کے بعد ان سے ملاقات ہوتی ہے تو حاجی صاحب جب بھی فارغ ہوتے تو ہم ان سے کہتے حاجی صاحب آپ اپنا وہ واقعہ ہمیں پھر سنائیں حاجی صاحب کا کمال یہ تھا کہ جب بھی واقعہ سناتے ایک ہی انداز تھا سنانے کا یعنی کہتے ابھی سناتا ہوں پھر زور زور سے رونا شروع کر دیتے کتنی دیر تک روتے رہتے پھر واقعہ سناتے ہوئے روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے اور جب واقعہ مکمل ہو جاتا تو پھر زارو قطار روتے اور روتے روتے اٹھ کر چلے جاتے اور پھر کلام نہ کرتے اللہ تعالی ایسا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس قدر حرام میں ملوث تھا میرا جو گھر ہے وہ حرام سے میری کار حرام پیسوں سے میرا پورا کاروبار حرام سے میں حج کے لیے حاضر ہوا جب مدین منورہ پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کتنے کریم ہیں اور کتنا کرم فرماتے ہیں اور اپنے امتیوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں ہمارا کتنا بھی نافرمان فرمان بیٹا ہو جب بھی ہمارے سامنے آئے گا چاہے ہزار مرتبہ ہم نے نصیحت کی ہو ہماری بات نہ مانی ہو پھر بھی ماں باپ جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس محبت کی وجہ سے پھر نصیحت کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدید سے دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ آپ سلام میں پہل فرماتے ہیں تو آج بھی جب ظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سلام پیش کرے ہمارے آقا اسے سلام اشاد فرماتے ہیں اور مدینہ شریف میں ایک اللہ کے ولی ملے انہوں نے بڑی عجیب بات کہی انہوں نے کہا ہم مدینہ پہنچے اور شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی کی یہ بات ہمیں یاد ہے تو جب ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو یقینا ہم سے سرکار نے فرمایا السلام علیکم تجھ پر سلامتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہم سے یہ فرما دیا مدینے کی حاضری ہماری وصول ہو گئی اب ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمارے آقا نے ہمیں سلامتی کی دعا دے دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور ایک نارمل حاضری دی کوئی خاص ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی اب کہتے ہیں جب میں حاضری دے کر ہٹا تھوڑا سا آگے جا کر میں جا کر وہاں پر بیٹھ گیا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا سر جو ہے جھکا ہوا تھا تو انہوں نے سر اٹھایا اور مجھے نام سے پکارا اور کہا جب انہوں نے مجھ سے مجھے نام سے پکارا تو میں نے کہا کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا تو انہوں نے کہا کیا تو نے سنا نہیں تو رسول اللہ نام سے پکار کر کچھ ارشاد فرما رہے تھا میں نے تو نہیں سنا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاد فرما رہے ہیں کہ سنت پوری رکھ اور حرام سے بچ وہ کہتے ہیں کہ جب ہی میں نے سنا تو پھر سنری جالیوں کی حاضر سامنے ہوا پھر ایک کیفیت بن گئی ساروں قطار رونے لگا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اب میں اپنی داڑھی شریف ایک مشر رکھوں گا سنت کو مکمل رکھوں گا اور حرام سے بچوں گا آپ دعا کی کہ اللہ مجھے استقامت دے پھر وہ کہتے ہیں یہ منظر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ وہ عاشق کے کلمات نہ میرے پاس ہیں نہ وہ انداز ہے آپ سوچیں جب وہ روتے روتے سناتے ہوں گے اور بس اوغی چیخیں نکل جاتی ہوں گی تو کیا انداز ہوتا ہوگا کیا لطف آتا ہوگا اور پھر ہر دفعہ جب بھی سنیں تو یہی انداز کیونکہ انہیں وہ چیزیں ملی تھیں اور وہ اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا وہ کہتے ہیں پھر میں آ گیا میں نے آ کر کہا کہ یہ مکان بھی حرام کا ہے یہ سب کچھ حرام کا ہے اس کا شرعی مسئلہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو اصل مالک ہے اس تک پہنچایا جائے اب اصل مالک تو مجھے معلوم نہیں تھا تو کہا پھر شرعی مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا مال بغیر ثواب کی نیت کے غربہ کو دے دیا جائے تو میں نے یہ اعلان کر دیا کہتے ہیں میرے گھر والے مولویوں کے پاس گئے اور کئی مولویوں کو لے کر آئے اور وہ مولوی مجھے یہ کہتے تھے کہ نہیں جناب اتنی سختی نہیں ہوتی آپ حرام جو مال ہے اسے بھی رکھیں آہستہ آہستہ حلال بھی کماتے رہیں پھر آہستہ آہستہ کریں یہ نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں بس سرکار نے ایسا کرم کیا میں نے کسی کی بات نہیں مانی اور میں نے کہا نہیں ہوگا تو یہی تو میری زوجہ ناراض ہو گئی میرے بچے ناراض ہو گئے سارے خاندان والوں نے بائک کیا اب کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے ایک دوست سے قرضہ لیا اور ایک ٹھیلا لیا اس پر میں نے فروٹ ڈالا وہ کرائے کا تھا اور تھوڑا تھا سرکار ایسی ہمت دی کہ مجھے فخر ہوتا تھا حالانکہ میں بنگلے میں رہتا تھا لیکن اب میں ٹھیلے پر سوتا تھا رات کو لیکن مجھے فخر ہوتا تھا کہ اس حالت میں میرے آقا مجھ سے راضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس گلی میں میرا بنگلہ تھا اسی گلی میں میں ٹھیلا لگاتا تھا اسی گلی میں آوازیں دیتا تھا پر مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہ ہوتی اللہ تعالی نے کرم کیا میرے کاروبار میں برکت ہوئی آہستہ آہستہ جو, جو ہے ٹھیلا میں نے اپنا لے لیا پھر چھوٹی سی دکان لے لی پھر کاروبار وسیع ہو گیا پھر تو کروڑ پتی بن گئے انہوں نے کہا یہ پوری مسجد میں نے حلال پیسے سے بنائی ہے اس میں ایک پائی چندہ نہیں لیا پوری مسجد اپنے پیسوں سے پھر تو کہنے لگے جب دولت آ گئی تو رشتہ دار بھی راضی ہو گئے بی بچے بھی راضی ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اچھا ہوا آپ ہماری باتوں میں نہ آئے انہوں نے کہا کہ جتنا میں پہلے کماتا تھا وہ سارا حرام تھا لیکن اب یہ تھا کہ مجھے اللہ نے حلال بھی دیا اور پہلے سے زیادہ عطا فرمایا تو حسب جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے بھروسہ تو کرے انسان ہمت تو کرے ایک طرف کہتا ہے کہ روزی کا رضا اللہ ہے اور دوسری طرف کہتا ہے یہ حرام کام نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی بتائیے روزی دینے والا جب رب العالمین ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم غلط کام کریں تو وہ روزی دے اور حلال کمائیں تو وہ روزی نہ دے جو روزی ہمارے نصیب میں وہ ضرور ملے گی ہاں امتحان آزمائش آزمایا جاتا ہے اس میں چند دنوں کی تکلیف ہوتی ہے پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا ستر ہزار ایسے افراد ہیں جو میری امت میں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے اور ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے تو ستر ہزار کو ستر ہزار سے اب ضرب اور آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے جن کی گنتی اللہ جانتا ہے آپ نے فرما یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں علی یہ توقع حسب اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھروسہ کرنے کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ کوشش کریں اسباب اختیار کریں لیکن اس سے مراد جائز جائز کوشش کریں اور جائز کوشش میں بھی عقیدہ یہ رکھیں یہ کوشش تو ہم کر رہے ہیں رب اتا فرمائے گا تو ہی ہو گیا تھا ہماری کوشش کا کوئی دخل لگی ہے وہ رب کا فضل ہے اپنی کوشش پر کوئی اسے فخر نہ ہو کوشش تو وہ سبب کے لیے کرے لیکن آپ بتائیے کہ یہ ساری کوششیں تو حلال کے لیے اب کوئی شخص حرام کمائے حرام اسباب جو ہے وہ اختیار کرے اور کہے میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے اور یہ جو واقعہ ہے یہ جو آیت کریمہ ہے وہ میں مخرجا اس کے تحت مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ صاحبی رسول رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آرز کی یا رسول اللہ میرا ایک نوجوان بیٹا ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں کام کاج نہیں کر سکتا یہ کماتا ہے تو ہم کھاتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اسے کافروں نے گرفتار کر لیا ہے اور کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں فاقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سچی پکی توبہ کریں استغفار کی کسرت کریں لاہت اللہ بل علی گلین کی کسرت کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تو وہ صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ کو بھی یہی کہا اور دونوں استغفار کی کسرت کے ساتھ ساتھ وہ لاہور شریف پڑھتے رہے رات کا ایک حصہ گزر گیا تو دروازے پر دستک ہوئی سامنے ان کا بیٹا کھڑا تھا اور وہ اس طرح کہنے لگا کہ اچانک سے میری رسیاں کھل گئیں اور دشمن غافل تھا میں نکل آیا اور ان کی چار ہزار بکریاں بھی لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم سرکار سے پوچھیں گے کہ ان بکریوں کا کیا حکم ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اشاد فرمایا یہ غیبی رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا یہ جی تقوی پرہیزگاری اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی برکتیں یہ آیت قریبا نازل ہوئی وہ مخرجا جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے اللہ اس کی مشکل کو دور فرماتا ہے مشکل سے نجات کے لیے اسے راستہ اطا فرماتا ہے وہ یر ذکم لَا یاحت سب اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہ توقع فو حسب جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ بال ومر بے شک اللہ اپنا کام ضرور پورا فرمانے والا ہے قد جعل اللہ بالکل شعین قدرہ بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا یار آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اشاد فرمایا میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کی حقیقت سمجھ لیں تو یہ آیت ان کے ہر مسئلے کے لیے کافی ہے یعنی یہ آیت بطور وظیفہ بھی ہے اور یہ جو ہم نے عنوان رکھا پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآنی عمل تو قرآن نے اس آیت میں ہمیں عمل سکھایا کہ ہم تقوی اختیار کریں گناہوں سے بچیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی حضرت علامہ ساوی علیہ رحمت تفسیر ساوی میں ایک طویل واقعہ لکھتے ہیں مختصراً ارض کر کے بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں وہ واقعہ مختصراً یہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اور وہ دریا میں سمندر میں سفر کر رہا تھا غیبی آواز آئی اور اس نے کہا کہ کوئی سودا کرے گا مجھ سے کہ میں اسے ایسا وظیفہ بتا دوں کہ جو اسے ہر مشکل میں کام آئے تو وہ تاجر کہنے لگا میں تجھ سے سودا کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ ہزار دینار یعنی تقریباً سوا چار کلو سونا تم سمندر میں ڈال دو تو انہوں نے ڈال دیا تو غیبی آواز نے کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے یہ آیت پڑھ لیا کرو سور طلاق کی آیت نمبر دو اور تین دو کا آخری حصہ ہے اور جو آیت نمبر تین جو ہے وہ مکمل ہے تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ ہسنے لگے اور کہا کہ کسی جن نے بیوقوف بنایا مال بھی لے لیا اور تو قرآن کی دو آیتیں بتائی ہے تو اس تاجر نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے نفع ہوگا سمندر میں طوفان آیا جہاز ڈوبنے لگا سارے لوگ ڈوبنے لگے تو اس جو تاجر نے ان آیتوں کا ورد کیا تو ایک تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ جزیرے پہ, پہ پہنچ گیا تیرتے تیرتے وہاں پہنچا تو وہاں ایک محل اس نے دیکھا اس محل میں ایک خاتون تھی اس نے کہا کہ تو جلدی یہاں سے بھاگ جا تو یہاں ایک جن کا قبضہ ہے تو وہ بھاگنے لگا تو سامنے سے جن آ گیا وہ انسانی شکل میں تھا اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا کہ تو میرے محل میں داخل کیسے ہوا اس نے اس آیت گریما کا ورد کیا اللہ تعالیٰ نے اس جن کو ہلاک کر دیا وہ بہت سارا مال لے کر اس خاتون کو لے کر نکلا تاکہ اسے اپنے گھر پہنچا دے وہ بسرہ کی خاتون تھی اور اس کا جہاز بھی ٹوٹ گیا تھا اور اسے جن نے یہاں قید کیا تھا جب وہ ساحل سمندر پہ پہنچے تو یہ سمندر کا ساحل ویران تھا یہاں جہاز نہیں آتے تھے انہوں نے اس آیت کریمہ کا ورد کیا تو ایک جہاز جو ایک کنارے سے لگ گیا یہ بسرا پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری پریشانیاں دور فرمائیں حضرت علامہ ساوی تفسیر ساوی میں یہ واقعہ لکھ کر کہتے ہیں کسی کو اس پورے واقع بتعجب نہ ہو کیونکہ یہ آیت کریمہ ہے ہی ایسا وظیفہ کہ ہر مشکل میں یہ فائدے مند ہے اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت ایسی ہے کہ جسے میں جانتا ہوں یہ ہر مشکل کے لیے کافی ہے وہ آیت قدیمہ یہ ہے اس میں ہمیں تقوی کا بھی درس ہے اور توکل کا بھی درس ہے یہ ساری نعمتیں ہمیں کب ملیں گی جب ہمارے سینے نور قرآن سے روشن و منور ہوں گے جب سوچ قرآن بن جائے گی جب فکر قرآن ہوگی جب ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہوگی جب ہم یہ سوچیں گے کہ زندگی گزر رہی ہے ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری صبح ہو کتنے لوگ اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے اب میرا بھی وقت آ چکا ہو میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری ساری کوششیں تو دنیا میں رہ جائیں گی میں نے قبر کے لیے کیا کیا ہے میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کون سے عمل سے رب راضی ہو جائے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے نور قرآن نشست کے بعد مجھے بتایا کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر ہیں تو میں نے سوچا کہ قبر کی چوڑائی تو کم ہے اب یہ سدا کیسے کریں گے تو کہا جیسے ہی سدا کرنے لگے تو قبر جو ہے وہ چوڑی ہو گئی مزید کہا جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے بیٹا میں تو یہ سمجھا کہ میں نے بڑے نیک امال کیے لیکن مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ گناہوں کی فہرست تو بڑی لمبی تھی لیکن اللہ نے مجھے بخش دیا صرف دو امال کی وجہ سے ایک تو یہ جمعے کی نماز کے بعد میں کھڑے ہو کر باد ذوق و شوق کے ساتھ سلا تو سلام پیش کرتا تھا اور دوسرے یہ کہ جب حضور کی ناک سنتا اور سرکار کی شان سنتا تو زور سے سبحان اللہ کہتا تو مجھے فرمایا گیا کہ یہ دو باتوں کی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا تو ہم نہیں جانتے کہ کون سی نیکی ہماری قبول ہو جائے کس سے رب راضی ہو جائے اس لیے کسی نیکی کو کم تر نہ سمجھے اور کسی گناہ کو کم تر نہ سمجھے ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو کہ جس سے رب ناراض ہو جائے تو کسی گناہ کو کمتر سمجھ کے نہ کر لیں چھوٹا گناہ ہے چلو کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں کیونکہ رب العالمین وہ جو کریم ہے بعض اوقات چھوٹے گناہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی نیکی سے رب راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے روشن و منور فرمائے اب ماشاءاللہ اللہ وہ موقع آ رہا ہے کہ پورے سال جس کا انتظار رہتا ہے الحمدللہ پورے سال جس کا انتظار رہتا ہے وہ نور والے لمحات کہ صبح کے وقت نورانی صبح خوشگوار صبح یادگار دن کہ جس میں نور برس رہا ہوتا ہے اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ پانچ مہینے سے جو بھائی جو بہنیں روزانہ فجر کے بعد سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قرآن کا در سن رہے ہیں اور قرآن سمجھ کر مکمل کر رہے ہیں تو ختم قرآن کے موقع پر جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کتنی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی تو اسی اتوار انشاءاللہ شاء فجر کی نماز کے بعد باہر شریعت مسجد میں یہ پروگرام ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیے اس کی دعوت ضرور عام فرمائے اللہ تعالی ہم سب پر خاص کرم فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے روشن اور منور فرمائے آخر میں اسی کو سماعت کیجیے ومئی یا عَلَى اللہ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے اللہ تعالی ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے